وَعَلَىٰ آلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ فیضانِ جمعہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے جمع الجوامع لسیوتی کے حوالے سے حدیث نمبر بائیس ہزار تین سو ترے پاک کی فضلت لکھی ہے نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردارِ دو جہان محبوبِ رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان براکت نشان ہے جس نے مجھ پر روزے جو دو سو بار درود پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گنا معاف ہوں گے سلو علبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبی ہی و صحبی وبارک وسلم مدی چلن کے ناظرین قرآن قصے لیے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضری ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کا فرمانے شان ہے خیرمن عملی ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا خوشنودی اور حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے یاد رہے اچھی نیت نہ ہو تو نیک عمل کا بھی ثواب نہیں ملتا اور اگر نیک عمل میں اچھے عمل میں زیادہ اچھے اچھی نیتیں کی جائیں تو اس کا عجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے آج چند گستاخان رسول کا عبرت ناک انجام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں غستاخی سے اور غستاخوں سے بچا کر رکھے آمیں عجاب القرآن جو مکتبت المدینہ کی متبوہ ہے ما خورائب القرآن اس کے سفا نمبر 326 پر ایک خساخ رسول جس پر بجلی گری اس کا واقعہ ہے یہ میں ارض کرتا ہوں اور پھر پانچ دشمنان رسول کی عبرت ناک اموات کا واقعہ بھی پیش کرتا ہوں چناچے تفسیر صعبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک شخص جو کہ کفار عرب کے سرداروں میں سے تھا اس کے پاس ہمارے پیارے نبی رسول حاشمی مکی مادنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ اکرام علیہ وآلہ کو تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا چنانچہ حضرات صحابہ اکرام علیہ وآلہ نے اس کے پاس پہنچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام سنا کر اسلام کی دعوت دی تو اس غستاخ نے ازراہ تمسخر کہا اللہ کون ہے خزدہ کیسا ہے کہاں ہے کیا وہ سونے کا ہے کیا وہ چاندی کا ہے یا تانبے کا اس کا یہ متقبرانہ اور غستاخانہ جواب سن کر صاحب کرام علی مریدوان کے روٹھے کھڑے ہوگا اور ان حضرات نے بارگہ نبو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں واپس حاضر ہو کر سارا ماجنا سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شخص سے بڑھ کر کافر اور باری تعالی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہم لوگوں نے دیکھا ہی نہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ دوبارہ اس کے پاس جاؤ چنانچہ حضرات صابہ کرام علی مردوان دوبارہ اس شخص کے پاس پہنچے تو اس خبیص نے پہلے سے بھی زیادہ غستاخانہ الفاظ زبان سے نکالے صاحبہ اکرام علی مردوان نے اس کے غستاخیوں اور بد زبانیوں سے رنجیدہ ہو کر دربار نبوت میں واپس پلٹ کر پیارے اقلی سلاط السلام کے بارگاہ میں عرض کیا پیارے اکال سلاۃ اسلام نے تیسری مرتبہ ان صحابہ اکرام کو اس کے پاس بھیجا صاحب کرام علی امردوان اس شخص کے پاس پہنچے اس کو دعوت اسلام دی تو وہ گستاخ ان حضرات صحابہ کرام علی مردوان سے جھگڑتے ہوئے بد زبانی کرنے لگا گالی گلوچ پر اتر آیا صحابہ کرام علی امردوان ارشاد نبی کے مطابق صبر کرتے رہے اسی دوران لوگوں نے دیکھا کہ ناگہاں یعنی اچانک ایک بدلی آئی یعنی بادل کا ٹکڑا اور اس بدلی میں اچانک گرج اور چمک پیدا ہوئی پھر ایک دم نہایت ہی گرج کے ساتھ اس کافر پر بجلی گری جس سے اس کی کھوپڑی اڑ گئی اور وہ لمحہ بر میں جل کر راک ہو گیا یہ منظر دیکھ کر صاحب اکرام عالم اردوان بار گئے تو میں حاضر ہوئے تو ان حضرات کو دیکھتے ہی پیارے نبی رسول ہاشمی محمد آرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تم لوگ جس استاد کے یہاں گئے تھے وہ تو جل کر راک ہو گیا صحابہ اکرام اہم اردوان نے انتہائی حیرت و تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو کیسے اور کس طرح اس کی خبر ہو گئی فرمایا ابھی ابھی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی پارہ تیرہ سورہ راج آیت نمبر تیرہ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 تو وہ بے وقوف احمد جو اللہ تعالی کی شان میں گساخی کرتے ہیں وہ خبردار ہو جائے ایسے الفاظ زبان تھے نہ بکے جو شان الہویت میں عدمی قرار پائے کفیہ کلیمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھے اپنی آخر سنوارے وہ کامیڈین الٹی الٹی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ گلوکار یہ کلاکار یہ گانے لکھنے والے اور یہ اداکار عمن یہ ان بے ادبیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایمان چلا جاتا ہے اور دنیا آخرت میں عذاب کی حقداری ہوتی ہے اللہ ہمیں بے ادبی سے بچائے بے ادبوں سے بچائے پانچ دشمنان رسول کہیں گستاخا نے رسول کہیں یہ کفار کے پانچ سردار ہیں آس بن وائل سہمی اسود بن مطلب اسود بن ابد یغوس حارث بن قیس ولید بن مخیر یہ پانچوں ہمارے آکاد عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ ایزائیں دیتے آپ کا تمسر اڑاتے مزاق کرتے ایک روز ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے جو مکہ مکرمہ میں واقع جہاں خانہ کعبہ ہے تو یہ پانچوں خبیث پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت تمسخر اور تعاون و تشنی کے الفاظ بکنے لگے اسی حالت میں حضرت ابراہیل علیہ السلام جو کہ تمام فرشتوں کے آکا ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف آس بن وا سہمی کے پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغس کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا میں ان لوگوں کے شر کو دفاع کروں گا چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ پانچوں دشمنان رسول گستاخان رسول طرح طرح کی بلاؤ میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والی کی دکان کے پاس سے گزرا ناگہاں یعنی اچانک ایک تیر کا پیکان اس کے تہبند میں چب گیا تھا بڑا متکبر اس کو نکالنے کے لیے نیچے نہ ہوا کڑے کڑے تہبند ہلا کر پیکان کو نکالنے لگا جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہ ہوا یہاں تک کہ اسی زخم کی تکلیف اٹھا اٹھا کر جھند میں پہنچ گئے آسمن وائل سہنی کے پاؤں میں کانٹا چک گیا جس سے اس کے پاؤں میں زہر چڑھ گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا اسی تکلیف میں تڑپ تڑپ کر کراہتے ہوئے ہلاک ہو گیا اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کے اندر ہو گیا اور درد کی شدت سے بے قراری میں اپنا سر دیوار سے ٹکراتا تھا اور اسی درد و کرم کی بے چینی میں مر گیا یہ کہتا ہوا مرا مجھ کو محمد نے قتل کر دیا صلی اللہ تعالی وسلم اسود بن عبد یگوس کو استفقا ہو گیا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اسی مرض میں ایڑیا رنر رنر کر موت کے گھاٹ اتر گئے خارث بن قیس اس کی ناک سے خون اور پی بہنے لگا اور اسی تکلیف میں ہلاک ہو گیا اس طرح یہ پانچوں گفتاخان رسول بہت جل بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے ان پانچوں غستاخوں کے بارے میں اللہ تبارہ کا مطالعہ پارا چودہ سورہ حجر کی آئی نمبر پچانوے اور چھیانوے میں پشاد فرماتا ہے کل مستیا ن ترجمہ کنزلیمان بے شک ان ہفنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے جو اللہ کے ساتھ دوسرا مارگو ٹہراتے تو اب جان جائیں گے تو امبیا کرام علیہ سلاۃ والسلام کے ساتھ تعان و تشنی ان کا مذاق اڑانا ان کو تکلیف پہنچانا ان کی توہین کرنا ان کی بے ادبی کرنا وہ عظیم جرم ہے کہ اللہ تبارک کا تعالی ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا کبھی ایسے گستاخرک ہو جاتے کبھی ان پر پتھروں کی برسات ہوتی ہے کبھی سرزڑوں کے چھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر تہس نہس کر دیا جاتا ہے کبھی ذلت کے ساتھ قتل ہوتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں تو وہ گستاخ جو بارگاہ نبوت میں گستاخی کرتے ہیں بےعدیاں کرتے ہیں کان کھول کر سن لیں وہ بھی کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر زلت کے موت مریں گے نہ اور سکے گا قیامت تل خدا کی قسم جس کو تو نے نظر سے گرا کر چھوڑ دیا ولید بن مغیرہ اس بدبخت نے ہمارے پیارے پیارے آقا شہد سے میٹھے مولا ہاشمی داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ والی شان میں گساخی کی اور اس نے کیا بکا اس نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معذ اللہ مجنون کہا استغفر اللہ مجنون کا مطلب ہے پاگل اس نے مجنون کہا تو قرآن کریم نے اس کے دس عیب جان فرمائے اور آخر میں فرمایا وہ حرامی ہے مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں فرماتے ہیں معلوم ہوا رب ستار العیوب ہے لیکن جو اس کے محبوب کو عیب لگائے رب حض وجل اس کی پردہ دری کر دیتا ہے سنیے پارہ انتیس سورہ قلم کی آیت نمبر دس سے شروع ہو رہا ہے ولاکل <فِمَّهِن> ترجمہ کنزلیمان اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا کسمے کھانے والا جھوٹی اور باطل باتوں پر قسمیں کھانے میں دلیل ہے صدر حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ حکیم سید محمد نعم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاثیر خزاں ان الرفان جو مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ ہے اس کے صفحہ نمبر ایک ہزار پر فرماتے ہیں مراد اس سے یا ولید بن مغیرہ ہے یہ اسود بن یغوس یا اخنس بن شریخ آگے اس کی صفتوں کا بیان ہوتا ہے زلیل بہت تانے دینے والا بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا صدر افاضل تفصیل خزاں انفان میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں تاکہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالے اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے بھلائی سے بڑا روکنے والا تفصیل خزاں انفان بخیل نہ خود خرچ کرے نہ دوسرے کو نیک کاموں میں خرچ کرنے دے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کے معنی میں یہ فرمایا کہ بھلائی سے روکنے سے مقصود اسلام سے روکنا ہے کیونکہ ولید بن مغیرہ اپنے بیٹوں رشتہ داروں سے کہتا تھا اگر تم میں سے کوئی اسلام میں داخل ہوا تو میں اسے اپنے مال میں سے کچھ نہ دوں گا مفتی احمد یارخان ایمی رحمت اللہ تعالی علیہ تفصیر نور الارفان میں لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ اچھی باتوں سے روکنا ولید بن مغیرہ کا شیوہ ہے آج بھی بعض لوگ جوئے سینما شراب سے نہیں روکتے ہاں میلاد شریف بزرگان دین کا ختم انہیں بہت کھٹکتا ہے یہ ہے منع آئے غیر آگ ارشاد ہوتا ہے درشت خو تصیر خزاں ان عرفان بد مزاج بد زبان مفتی احمد یارقن عیدمی رحمۃ اللہ تعلیہ نور الرفان میں لکھتے ہیں سائد کے تحت یعنی بد مزاج اور بد زبان معلوم ہوا یہ دونوں عیب کفار کے ہیں مومنوں کو ان سے دور رہنا چاہیے طبیعت نرم رکھیں زبان نہایت شیریں شیریں مینس میٹھی اس پر ترہ یہ کہ اس کی اصل میں خطا تفسیر خزاں ان یعنی یعنی بدگوہر تو اس سے افعال خبیصہ کا صدور کیا جب مربی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی ماں سے جا کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے حق میں دس باتیں فرمائی ہیں نو کو تم میں جانتا ہوں کہ مجھ میں موجود ہیں لیکن دسویں بات اصل میں خطا ہونے کی اس کا حال مجھے نہیں معلوم یا تو مجھے سچ سچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا اس پر اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نہ مرد تھا مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مر جائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے تو میں نے ایک چروائے کو بلا لیا تو اس سے ہے فائدہ ولید نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک جھوٹا کلمہ کہا تھا مجنون اس کے جواب میں اللہ تعالی نے اس کے دس واقعی فامہ دیے اس سے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت اور شان محبوبیت معلوم ہوتی ہے اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس کے حوالے سے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حرام کا بچہ حرامی ولد الزنا اور پھر وہی بات لکھی جو خزاں انفان میں میں نے ارض کی اور مزید یہ لکھا اس سے معلوم ہوا جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اناد ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی بد بوئی اس کا مشرل ہو وہ حرامی ہوتا ہے چودہیں میں ارشاد ہوتا ہے اَن ذَي مَالِ <بَنِين> اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے تو لے آ رہی ہے یا تالو سو فیر <الَّوَّلِين> جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جائیں تفسیر خزاں عرفان یعنی قرآن مجید ترجمہ کہتا ہے اگروں کی کہانیاں ہیں تفسیر اور اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ ہے اس کا یہ کہنا اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اس کو مال اور اولاد دی سنا ترجمہ کنزولی قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے توسیع خزاں عرفان یعنی اس کا چہرہ بگاڑ دیں گے اور اس کی بد باتنی کی علامت اس کے چہرے پر نمودار کر دیں گے تاکہ اس کے لیے سبب آر ہو آخرت میں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی مگر دنیا میں بھی یہ خبر پوری ہو کر رہی اور اس کی ناک Really, یعنی دغیلیبار ہو گئے کہتے ہیں کہ بدر میں اس کی ناک کٹ گئی مفتی احمد خنیمی رحمت اللہ تعالی لکھا اس پر کے کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے اس کے تحت لکھتے ہیں یعنی اس کی تمام اکڑ مال اور اولاد کے بلبوتے پر ہیں ولید بن مغیرہ کی لکھتے ہیں ان آیات سے معلوم ہوا رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدلہ خود لیتا ہے ایک کے بدلے دس سناتا ہے جب اس پر ہماری آیتیں پڑی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں اس کے تحت مفتی صاحب لکھتے ہیں یہ ولید خبیث قرآن کریم سن کر کہتا تھا یہ گھڑی ہوئی باتیں ان پر کان نہ دھرو قریب ایک ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ دیں گے یعنی قیامت میں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں مفتی احمد یار خانیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل نور الرفان میں یعنی قیامت میں ولید کا منہ سور کیسا ہوگا جس پر خاص داغ ہوگا تمام اہل میشر پہچان لیں گے کہ محبوب کے بدگو کا منہ یہ ہے ولید مفتی صاحب نے لکھا کہ بدر سے پہلے مر گیا تھا عبرت کی جاہے تماشا نہیں اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے بے ادبوں سے محفوظ رکھے ولید بن مغیرہ کی جو مذمت کی گئی اس کے وہ اوصاف جو اس کے اندر برے اوصاف تھے اس میں سے ایک وصف کیا بہت زیادہ قسمیں کھانے والا حق کا معاملہ ہو یا باطل بات بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا یاد رکھے نہ پسندیدہ فورہ میں کہا گیا والا اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ تو یہ پسندیدہ نہیں کہ بات بات پر اللہ کی قسم کھائی جائے قسم کے بارے میں امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے وہ دیکھیے نیکی کی دعوت میں بھی بہت تفصیلن بتایا گیا ولید بن مغیرہ کی ایک خبیث عادت کیا تھی کہ وہ چغل خور تھا چغلی کیا ہوتی فساد ڈالنے کے لیے ضرر پہنچانے کے لیے ایک فریق کے بعد دوسرے فریق تک پہنچانا اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 6548 میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں چغل خور نہیں جائے گا حضرت اسمہ بن سیزیب بن سکن ربی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں یہ مسند احمد میں حدیث پاک ہے مسند احمد میں ہے سنن ابن مہاجہ میں ہے الموجم القبیر میں ہے شعب الایمان میں ہے پیارے اکثلا علی اسلام نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں تم میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں صاحبہ نے ارض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب یہ دکھائی دیں تو اللہ زفضل کی یاد آ جائے پھر فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں تم میں سب سے بتر لوگ کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے چغلی کرتے ہیں دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں بے قصور لوگوں پر توہمت لگاتے ہیں ولید بن مغیرہ اس بدبخت کی اس گستاخ رسول کی ایک اور منہوس عادت کیا تھی کہ وہ نیکی سے روکتا تھا نیک کاموں میں مال خرچ کرنے سے روکتا تھا اپنی اولاد اور رشتہ داروں کو اسلام لانے سے روکتا تھا اور کہتا تھا تم میں سے جو شخص سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین میں داخل ہوا میں اس کو نفانہ دوں گا اور وہ لوگوں پر حد سے زیادہ ظلم کرتا تھا سخت گناہ تو وہ لوگ غور کریں جو نیکی سے روکتے نمازوں سے روکتے اپنی اولاد کو داڑی سجانے سے روکتے اپنی اولاد کو سنتیں اپنانے سے روکتے اپنی اولاد کو دین سے روکتے ولید بن مغیرہ کی ایک اور بری خصلت کیا تھی کہ سخت مزاجی تھی اس میں اور درشت مزاج تھا تو اللہ تعالی ہمیں نرمی عطا فرمائے ہمیں شیرینی عطا فرمائے ولید بن مغیرہ ایک اور وہ برائی بیان کی گئی وہ کیا کہ وہ ولد الزنا تھا اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے اٹھارہ سال کے بعد دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا اور بعد نے یہ کہا کہ اس کی ماں نے بدکاری کی تھی مگر مشہور نہ تھی یہاں تک کہ یہ آیت نازل بھی جس میں جب اس نے اللہ کے محبوب علی سلاۃ اسلام کی شانوے گساخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دس ایپ بیان کیے تو یہ اپنی برائی اور ملامت میں مشہور تھا یہ بدبخت یہ غساخ رسول اور سخت مزاج اللہ میں نرمی عطا فرمائے تو ولید بن مغیرہ میرے اکالی سلاح تو اسلام کی شان میں غصاخی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے عید بیان کیے بے حد قسمے کھانے والا بے حد ذلیل تالے دینے والا چلتا پھرتا چول خور نیکی سے روکنے والا حد سے تجاوز کرنے والا سخت گنا گار بد مزاج بد اخلاق اور حرامی چل کے ناظرین پھر کیا کہا گیا کہ قریب ہے کہ ہم اس کی سور کسی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے से سے مرا ناک اب کسی کے انسان کے پیر کو اگر खुर कहा جائے یا سم کہا جائے تو وہ ذلت محسوس کرتا ہے انسان کے جو اعزاں ہیں اس میں سب سے جو اشرف عزو ہے وہ چہرہ ہے اور چہرے میں ناک کی بہت اہمیت ہے چہرے میں بلند ہوتی ہے اسی سے چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے اور ناک کے لفظ انسان کی عزت یا بے عزتی کا اشارہ بھی کیا ہے مثلا کہا جائے فلاں کی ناک رکھ لی نہیں فلاں کی عزت رکھ لی کہا جاتا ہے کہ فلاں کی ناک کٹ گئی یعنی اس کی بےزبتی ہو گئی اس گستاخ رسول کے لیے کیا کہا گیا ترجمہ کنزل ایمان قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی تھوتنی پر داغ لگا دیں گے اور تفصیل کبیر میں یہ بھی ہے کہ آخرت میں ولید بن مغیرہ کی ناک پر نشان ہوگا اور اس نشان کی وجہ سے سب اس گستاخی رسول کو پہچان لیں گے جس طرح کفار کے چہرے قیامت کے دن کالے کیے جائیں گے اور خوف سے ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اسی طرح ولید بن مغیرہ و بدمخ اس غستاخ کی نشانی کیا ہوگی کہ قیامت کے دن اس کے ناک پر اس کی تھوتنی پر اس کی سوڑ پر نشان ہوگا اللہ تعالی ہمیں غستاخی سے غستاخوں سے بچائے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک چل کے ناظرین ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے دعوت اسلامی اس کو بہت عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور میرے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس الطار قادری رضوی ضیاء دامد برکاتہم ملا اس کے لیے بہت کوششیں اور آپ اپنے مریدین متعلقین متوسلین طالبین کو ترغیب دلاتے ہیں مدنی نعامات جو بہتر آمات ہیں کہ روزانہ تین آیا ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں ترجمہ کنزلیمان جو اللہ حسرت کا ترجمہ ہے اور تفسیر خزائن ان یا نور الرفان سے پڑھیں اور الحمد للہ یہ المدینہ کی مطبوع تفسیر صراط الجین کی پہلی جلد بھی منظر عام پر آ چکی اور مزید بھی جلدیں انشاءاللہ شاء جل آئیں گے آئے اس سے بھی پڑھا جا سکتا ہے تو قرآن پڑھیں طرح طرح کی اسٹوریز ناول ڈائجسٹ اخبار پڑھیں ہیں بھی اخبار ہی پڑھے جا رہے ہیں اخبار ہی پڑھے جا رہے ہیں نظر بھی کمزور ہو رہی ہے وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور پھر اخبار کے سائڈ افیکٹ گندی تصویریں جھوٹی خبریں اس تخیر اللہ لوگوں کے ایپ لے جا رہے ہیں وہ اخبار کے بارے میں سوال جواب جو امیر اللہ سمتکاری سالم وہ پڑھیں اخبار میں اگر صحیح بھی لکھا ہو تو بھائی قرآن پڑھے نا قرآن سے بڑھ کر کیا ہے قرآن کی تعلیم حاصل کرے ویسے حیرت کی بات نہیں کیا مسلمان اور قرآن پڑھنا آتا جس کو نہیں آتا اچھا جس کو آتا ہے وہ بھی غور کرے کہ کتنوں کو میں نے قرآن پڑھا ہے دعوت اسلامی قرآن پڑھا بھی رہی ہے اور پڑھانے کی ترغیب بھی دلا رہی خیر حکومت اسلام نے فرما دیا تم میں بہترین وہ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے اللہ تعالیٰ میں جذبہ نصیب فرمائے کہ ہم سیکھیں اگر نہیں سیکھے ہوئے مدرسۃ المدینہ بالکان میں آ جائیں سیکھیں اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالکان اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنیں پڑھائیں گے اسلامی بھائی کو اسلامی بھائی پڑھائیں گے پیسے نہیں کے ساتھ ساتھ سنتیں بھی سکھائی جاتی ہیں بیان کرنا بھی سکھایا جاتا ہے درج دینا بھی سکھایا جاتا ہے الحمدللہ نماز سکھائی جاتی اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں بچوں کو حافظ بنائیں کم سے کم نازرا پڑھائیں اور حافظ بنائیں تو کیا بات ہے مدرسۃ المدینہ آپ کے لیے حاضر ہے الحمد للہ یہ ڈیڑھ ہزار مدارس دعوت اسلامی کے تحت صرف پاکستان میں چل رہے ہیں اللہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق سے بچوں کو پڑھائیں اپنی بچیوں کو قرآن پاک پڑھائیں بچیوں کو حافظ قرآن بنانے سے امیر السنت منع فرماتے کیونکہ ان کے لیے حفظ برقرار رکھنا بہت مشکل ہے پھر ان کو بچوں میں پڑھنا ہے کل شادی ہونی ہے بچوں میں پڑھیں گے پھر پڑھ نہیں پاتی حفظ برقرار نہیں رہتا تو ناظرہ تو کم سے کم پڑھائیں اور اس کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات مدنی منیوں کے لیے جو کاری اسلامی بہنیں ہیں کاریا اسلامی بہنیں وہ پڑھاتی ہیں ان سے پڑھیں اور پاکستان کے علاوہ جو اسلامی بھائی نیٹ پر پڑھنا چاہیں تو مدرسۃ المدینہ آن لائن اسلامی بہنیں پڑھنا چاہیں تو مدرسۃ المدینہ آن لائن بالغات مدرسۃ المدینہ آن لائن لل بنات کی ترکیب ہے جس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو پڑھاتی اور فیس نہیں لی جاتی الحمد للہ اچھا فیس نہیں لی جاتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا خرچہ نہیں ڈیڑھ ہزار مدرسے چلتے ہوں تو خرچے کتنے ہوں گے دعوت اسلامی کے نبے سے زیادہ شعبہ جاتے ہیں تو دعوت اسلامی کے خرچے صرف پاکستان کے میں ارض کر رہا ہوں کروڑوں میں نہیں اربوں میں جی ہاں ڈیڑھ ہزار وہ مدرسے ہیں ڈھائی سو جامعات ہیں پھر ان کے رہائشی سلسلے ہیں تعام کے سلسلے ہیں پھر مدنی چینل چل رہا ہے قرآنی تعلیمات عام کر رہے ہیں سنتیں عام کر رہا ہے اور ساڑھے تین سو کے لگ بھگ ہمارے مدنی مراکز ہیں مساجد ہیں ان کا انتظامات ہیں پھر اللہ آپ کا بھلا کرے ہم نے جگہ جگہ مسجدیں بنانی ہے مدرسے بنانے ہیں اور نوے سے زیادہ شعبہ جات دعوت اسلامی کے مطلب کام کر رہے ہیں اور مزید بھی قائم ہونے تو زکوٰۃ فطرہ عطیات وغیرہ یہ بھی دعوت اسلامی کو دیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی کام میں دامے درمے سخنے قدم قلم حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین آمین بجاہ نبی الامین